عزیز عظیز بھائی ہو بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں قرآن مجید کا تیئیسواں پارا سورہ سمر کی آئے نمبر نو کے کچھ الفاظ اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ دنیا میں بسنے والے اللہ کے بندے انسان ان سے پوچھئے ان سے کہیے حل یس طب اللہ دینا یا ودین لا یا کیا وہ لوگ جو بے علم ہیں اور وہ لوگ جو علم والے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں عربی گرامر میں استفادہ میں انکاری کہ یہ بے علم اور علم والے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے اندھیرا اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے دھوپ اور چھاؤں یہ برابر نہیں ہو سکتے زندہ اور مرا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی بے علم انسان اور علم والا انسان دونوں ایسے ہی یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے اور یہ بات جہلیت میں بھی اسلام کی آمد سے قبل جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی یہ بات لوگ جانتے تھے اور کہتے تھے معروف ہے ان کے مقبولوں میں عرب کے مقبولوں میں جہلیت کے عرب کے لوگ لیسا سا سوال ہو لو کہ علم والا اور لا علم بے علم یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے یہ جہلیت میں بھی یہ چیز چلتی تھی وہ بھی مانتے تھے اس بات کو اور اللہ عبد العالمین بھی یہی کہہ رہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم والے ان کا مقام ان کا درجہ وہ اللہ ابوالعالمین کے ہاں بے علم لوگوں سے زیادہ ہے اور خاص طور پر وہ علم والے جن کے پاس اللہ کی کتاب کا اور محمد الرس اللہ وسلم کی سنت کا علم ہے جن کے پاس اللہ رب العالمین کی نادر کردہ بڑی کا علم ہے جن کے پاس وہ علم ہے جو علم اللہ حال پاس وہ علم ہوگا اس علم والوں کا مقام تو عام علم والوں سے اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ نے انبیاء کو بخشا انبیاء کو کیے اور کے امام محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کو کل زدنی علم اے خاتم النبی جی، اے محمد الرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ بھی کہیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین کے سامنے آپ گر گڑائیے رب سے مانگیے کیا مانگو رب سے رب زدنی علم یا اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا میرا علم زیادہ کرنا اللہ رب الحالم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے زیادہ مال دولت اولاد مانگنے کا حکم نہیں دیا زیادہ پیرو مانگنے کا حکم نہیں دیا کیا سکھائی رب نے امام لبی کو محمد جن سے بڑا رب کی مخلوق میں علم والا دنیا میں آیا ہے نہ کیا مت آ سکتا ہے آپ ہی اللہ سے دعا کرو یا اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا میرا علم زیادہ کر دے اس سے ہر بندہ سمجھدار وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس چیز کے بڑھانے کی دعا رب العالمین اپنے آخری نبی کو سکھا رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل پیرا ہو کر دعا کیا, کیا کرتے تھے ہر صبح کو قسم ہے اللہ کی ہر صبح کو دعا کرتے تھے محمد رسول وسلم ہر شام کو دعا کرتے تھے صبح شام کے اخکار میں یہ اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہ عنفر جو علم تو نے مجھے عطا کیا ہے اس علم کا مجھے نفع عطا فرما نفا اتا فرماؤنی اور جو میری دنیا میں میری آخرت میں مجھے نفع دے وہ علم مجھے سکھا وہ زدنی علم اور میرے علم میں اضافہ فرما میرا علم بڑھا دے اللہ اللہ کے نبی اکثر پڑھتے تھے اللہ انوے کا من علم لا ینفاؤ بمن تلبن لا یفشا بن نفس لا تشبہ من بطن لا تشباؤ بن دعائن لا يستجاب بو اے اللہ اے رسول اللہ کو اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں سب سے بلند مکام ادا کرنے والے لوگ آخری نبی تجھ سے بے اسے دعا ہوں تجھ سے دعا کرتا ہوں کیا اللہ معنی آبود کا من علم لا یا مجھے اپنی پناہ میں لے لے ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے جو علم نفع نہ دے اس علم سے مجھے اپنی پناہ میں لے بعض علم ایسے ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی اس دعا سے یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے بعض علم ایسے ہوتے ہیں جو علم نفع نہیں دیتے نفع دینے کی بجائے وہ علم نقصان کا باعث بن جاتے ہیں ایسے علم ہوتے ہیں کئی مثال کے طور پر بندے نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہے کتاب و سنت کا اللہ کے وحی کا علم سیکھا ہے جس سے اللہ کی خوشنودی رب کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے وہ علم حاصل کر کے بندہ اس علم کے تقاضوں پر عمل ہی نہیں کرتا تو یہ علم نفع بخش تو نہیں ہے علم سیکھا ہے قرآن پڑھا ہے حدیث پڑھی ہے اور کتاب و سنت کا علم پڑھ کر سیکھ کر جان کر اس پر عمل ہی نہیں کرتا اس کے مطابق چلتا ہی نہیں اس کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں اس کی شکل و صورت نہیں اس کا لباس نہیں اس کا صبح و شام کے معمولات اس رب کے دین کے علم کے مطابق نہیں تو یہ علم اس عالم کو اس علم والے کو نفع دے گا جو پڑھ کر علم عمل ہی نہیں کرتا وہ علم نفع بخش نہیں ہے نفع مند علم نہیں ہے اور اللہ کے نبی ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے ہر روز اللہ سے یا اللہ ایسے علم سے بچا لے جو علم نفع نہ دے اللہ اکبر اور ایسا علم بھی جس علم سے بندے کو اللہ کی رضا رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو وہ علم بندہ سیکھے دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے کی غلط سے دنیا کا مال و متاد جمع کرنے کی غرض سے دنیا میں اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے شہرت کو حاصل کرنے کی غرض سے تو یہ علم نفع بخش علم نہیں ہے جب غرض یہ ہوگی تو اس علم کا نفع نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو جائے گا تو سب سے پہلے جن تین لوگوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آپ کو بھڑکایا جائے گا ان میں ایک عالم بھی ہوگا کون سا عالم اللہ کے دین کا علم رکھنے والا کتاب و سنت کو جاننے والا رب کی وحی کا علم رکھنے والا سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈال کر رب جہنم کی آگ کو برکائیں گے ان میں سے ایک بندہ یہ ہوگا کیوں اس نے علم حاصل جس سے رب راضی ہو سکتا تھا جس سے رب خوش ہو سکتا تھا جس سے رب کی رضا مندی خوشنودی اور جنت مل سکتی تھی جو اس کو دنیا اور آخرت میں سفر ہے اللہ کی یقینا نفع دینے والا علم تھا اس علم کو حاصل کیا کس غرض سے شورب کی غرض سے ریا کاری کی غرض سے دکھلاوے کی غرض سے دنیا کا مال و مت ساد و سامان اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں تو کچھ نہیں کس وہ علم نفع بخش علم نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جو علم بندے کے لیے نفع بخش نہ ہو میرے محترم بھائیوں نفع بخش علم نفع بخش علم کون سا علم ہے اصل نفع دنیا میں بسنے والے انسانوں کا اصل نفع قسم ہے اللہ کی یہ ہے اصل نفع یہ ہے کہ بندے کی آخرت سمر جائے اصل نفع کیا ہے بندے کی آخرت سمر جائے آخرت بن جائے کیوں اصل نفع بخش وہ علم ہے جیسے آخرت سمرے آخرت سدھر جائے آخرت بن جائے کیوں اس لیے کہ ہم سب کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ دنیا والی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کسم اللہ کی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہم سب کی اصل حقیقی جی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی وہ رب العالمین کی وہی کا علم جانے سیکھے اور اس پر علم عمل کیے بغیر قسم ہے اللہ کی وہ آخرت کی زندگی نہ میری سفر سکتی ہے نہ آپ میں سے کسی کی سبر سکتی اور اللہ نے ہم سب جانتے ہیں ہمیں دنیا میں دنیا کی زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا دنیا کی زندگی میں رب نے ہمیں بنگلے بنانے کے لیے بڑے بڑے مربع زمینیں آباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا فیکٹریاں کارخانے لگانے کے لیے کسم اللہ کی رب نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا دکانداریاں کرنے کے لیے رب نے مجھے اور آپ کو دنیا میں یہ موقع اور یہ محلت کسم اللہ کی نہیں دی ہمیں یہ جو فرصت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے اس دنیا کی زندگی میں پتہ نہیں یہ فرصت ساٹھ سال بعد ستر سال بعد اسی نبے سال بعد کب ختم ہو جائے گی یہ فرصت مجھے اور آپ کو مالک الملک نے دی ہے اپنی اصلی حقیقی کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور وہ زندگی صرف اللہ رب العالبین کے وحی کے علم سے سنورتی ہے کسم اللہ کی وہ دنیا کے علوم و فنون سے وہ آخرت نہیں سنور سکتی اور صرف آخرت نہیں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں یقین کیجئے گا دنیا والی زندگی بھی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کتھا میں مجھے پروردگار کی دنیا والی زندگی بھی خوشگوار خوشحال امن اور سکون والی عزت آزادی اور کامیابی والی دنیا کی زندگی بھی بن سکتی ہے تو صرف اس علم سے بن سکتی ہے جو علم رب نے اپنے نبیوں کو عطا کیا جو علم اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا نبیوں کو دیا جو علم نبیوں نے چھوڑا جو امام اللہ دنیا میں علم چھوڑ کر نے اس علم سے صرف اس علم سے دنیا کی حقیقی زندگی تو بڑھنی اسی سے ہے نا دنیا والی زندگی بھی صرف اس سے بڑھ سکتی ہے اس کے بغیر وہ بھی نہیں بڑھتی نہیں یقین آتا تو آپ تھوڑا سا غور کر لیں نفام کو اللہ بڑھا دے گا انشاءاللہ تھوڑا سا غور کرنے پر ہمارا ملک پاکستان پاکستان میں سکول کالج یونیورسٹیاں ٹیکنیکل ادارے انسٹیٹیوٹس علم کی کوئی کمی دنیاوی علم کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایک یونیورسٹی ہمارے ملک کے اندر دنیا کے ہر فن میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کر رہی ہے میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کے ملک پاکستان میں آپ کے بیٹے آپ کے بھائی کلمہ پڑھنے والے پاکستانی مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں بلا اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ملیں گے جنہوں نے پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملے سوال ہے میرا یہ علم جو دنیا کا ہم نے حاصل کیا کیا اس دنیا کے علم سے آخرت سنورے گی اچھا آخرت نہ صحیح دنیا سنور گئی دنیا سنور گئی ہمارا ملک ملک پاکستان اللہ نے اس کے اندر اپنے قدرتی اور مادنی خزانوں کی کوئی کمی قسم اللہ کی چھوڑی ہی نہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمارے ملک میں رب کے رکھے ہوئے قدرتی اور مادنی خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے قدرتی گیس کے بڑے بڑے ذخیرے ہمارے ملک میں موجود ہیں تیل کے بڑے بڑے ذخائر ہمارے ملک میں موجود ہیں سونے کا دنیا کا چھٹے نمبر کا بڑا ذخیرہ کاپے کے رب کی قسم پاکستان کے اندر رب نے پیدا کیا ہوا ہے دنیا کا چھٹے نمبر کا بڑا سونے کا ذخیرہ ریکوڈاٹ کان کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے یہ بلوچستان کے اندر ریپوڈا سونے کی کان موجود ہے پاکستان میں دنیا کی چھٹے نمبر کی بڑی سونے کی کان ہے سونا موجود گیس موجود تیل موجود پاکستان کے اندر لوہے اور تانبے کی کانیں بڑی بڑی کانیں لوہے اور تانبے کی موجود پاکستان میں نمک چونا جبسم کی کانیں موجود اتنے بڑے بڑے ذخیرے ہیں جو کبھی ختم ہونے کا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا رب نے اتنے اتنے بڑے ذخائر پاکستان کی زمین میں رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں اللہ اکبر پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے قیمتی درختوں کے بڑے بڑے جنگل اور قسم اللہ کی بڑے بڑے ذخیرے موجود ہیں بڑے بڑے ذخیرے کھربوں کے ذخیرے وہ ایسے درخت جو خربوں ڈالروں کی قیمت کرتے ہیں وہ اللہ نے پاکستان کے پہاڑوں پر پیدا کیے ہوئے ملک میں موجود ہیں پاکستان کے پہاڑوں میں قیمتی پتھروں کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں سب کچھ موجود ہے تعلیم آپ نے سنا ہے یونیورسٹیاں بڑی ہیں ج بڑے ہیں ٹیکنیکل ادارے بڑے ہیں فیکٹریاں کارخانے بڑے ہیں سپر مارکیٹیں بڑی ہیں سوال ہے میرا علم موجود ہے اس علم سے کیا ہمارا ملک خوشحال ہو گیا کیوں جی تنگ دستی بے روزگاری اور فقیری ہمارے ملک کے لوگوں میں ختم ہو گئی مہنگائی سے ہماری جان چھوٹ گئی کون سی چیز ہے جو رب نے پاکستان والوں کو نہیں اتا کی زمین نہیں دی ہمیں رب نے اور کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں رب نے پاکستان کو ایسی زمین بخشی ہوئی ہے جو دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں شمار ہوتی ہے اور آپ کی پاکستان کی زمین کو جو سراب کرنے والا نہری نظام ہے یہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں کچی بات نہیں کرتا نہری نظام ہے پوری دنیا میں قسم ہے اللہ کی پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس اپنی زمین کو سیراب کرنے والا ایسا عمدہ علی شان نہری نظام ہے ہی نہیں جیسا اللہ نے پاکستان کے ملک کو بخشا گیا کیا چیز ہے جو نہیں ہے پاکستان میں پاکستان کے لوگوں میں ذہانت محنت اور جفاتشی نہیں ہے ایسے ذہین افراد ایسے جفاکش اور محنت کرنے والے لوگ کسم اللہ کی دنیا کے ملکوں میں آپ کو بہت کم نظر آئیں گے جیسے افراد کثرت اللہ نے پاکستان میں پیدا کیے ہوئے جیسی ذہانتیں ان کو دی ہیں رب نے جیسی جفاکشی کی خصوصیتیں رب نے ان لوگوں میں پیدا کی ہیں جو پاکستان کے اندر ہے کبے کے رب کی قسم ہے دنیا میں ایسے لوگ آپ کو کم نظر آئیں گے امریکہ چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں آسٹریلیا جرمنی فرانس کینیڈا چلے جائیں دنیا کے یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان کے جو بڑے بڑے خوشحالی کے منصوبے ان ملکوں کے چلتے ہیں ان کو ہولڈ کرنے والے بندے تک پہنچیں آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی ملے گا ان کے پاس ایسے افراد نہیں ہیں جو اتنے بڑے بڑے کامیاب منصوبے چلا سکتے ہیں پاکستانی آپ کو ملے گا بہت سب کچھ رب نے دیا ہے نہ ہمارے پاکستان کے عوام ڈل ہیں نہ ہمارے پاکستان کے عوام نولے ہیں نہ لنگڑے ہیں نہ اندھے اپاہج ہیں رب کی دی ہوئی ہار میں مطلب اللہ کی بافر مقدار میں موجود ہے پھر اکہتر سالوں سے ہم خوشحال کیوں نہیں ہو سکے ہمارے ملک سے بے روزگاری تند دستی مہنگائی یہ ختم کیوں نہیں ہو سکی ہم مہنگائی کی چکی میں دن ب کیوں کستے جا رہے ہیں کیوں دنیا کے عالمی استحصالی مالیاتی ادارے کیوں اپنی غلامی کے شکنجے میں ہم کو مسلسل جکڑے جا رہے ہیں ان سے قرضے لیتے ہیں وہ اپنی مرضی کی شرطیں ہم سے بنوا کر ہمیں اپنی غلامی کے شکنجوں میں جکڑتے ہیں کیوں نہ ملک بانج ہے نہ زمین بنجر ہے نہ ان کے پاس دم ہے علم بھی موجود ہے کالج اور بھی موجود ہیں میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں اکہتر سال سے یہ کالج اور یونیورسٹیاں یہ ٹیکنیکل ادارے یہ ٹیوٹ یہ فیکٹریاں کارخانے جم رہے ہیں ان سے جو افراد پیدا ہوئے ان فیکٹریوں کارخانوں سے جو آمدن آئی وہ کدھر گئی وہ کدھر گئی یہ آؤٹ پٹ کہاں ہے پاکستان میں اس علم نے جس علم کے لیے میرا بچپن بھی وقف میری جوانی بھی وقف میرا بڑھاپا بھی وقف میرا مال بھی وقف میری جان بھی وقف اس علم نے ان اکہتر سالوں میں ملک کو ملک کی قوم کو عوام کو ہمارے پیر کو کیا فائدہ پہنچایا میرا سوال ہے نفا دیا اسلم نے کرپشن کرنا سکھائی فراڈ ملاوٹ دو نمبری کرنا سکھائی رشوت لینا سکھائی کشکول گلے میں ڈال کر جھولیاں پلا کر ساری دنیا کے ملکوں سے قرضوں کی بھیج ماننے کے لیے تو اسے کیا فائدہ ملا نعمتیں موجود ہیں بات وہی ہے بات وہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں قسم ہے اللہ کی یہ علم نفع بخش علم نہیں ہے نہ اس علم کا آخرت میں فائدہ نہ اس کا دنیا میں نہ دنیا میں فائدہ ہے آخرت میں تو ہے ہی نہیں دنیا میں میں نے مثال دی ہے آپ کے سامنے دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا ملک کو کچھ نہیں ملا آج تک عوام کو کچھ نہیں ملا آج تک جو اکہتر سالوں میں ہمیں مہنگائی کی چکی سے جو ادارے جو تعلیم جو کالج جو یونیورسٹیاں جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نہیں نکال سکے اکہتر سالوں میں ہمیں مہنگائی سے نہیں بچا سکے وہ قیامت تک کب ہے کہ رب کی کا سمے نہیں بچا سکیں گے اللہ کے گھر میں کراؤ گے بھاگے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ قیامت تک ہمیں اس مہنگائی سے نہیں بچا سکتے جو ہمیں بے روزگاری سے تنگ دستی سے قرضوں سے نجات نہیں دلا سکے کاپے کے رب کی قسم ہے قیامت تک نہیں دلا سکے گے یہ ادارے یہ تعلیم جو ہم دنیا میں حاصل کر رہے ہیں جس کا نہ آخرت میں فائدہ نہ دنیا میں مل رہا ہے نہ ملنے کی توقع ہے اور جو دنیا میں بھی نفا دینے والا علم آخرت میں بھی نفا دینے والا علم جو ہماری آخرت ہمیشہ والی زندگی سنوارنے والا علم ہے وہ اللہ کی شریعت کا علم ہے وہ رب کے دین کا علم ہے وہ اللہ کی وہی کا علم ہے وہ کال اللہ اور کالر الرسول کا علم ہے میرے محترم بھائی جن لوگوں نے وہ کال اللہ اور کال الرسول کا علم پڑھا جنہوں نے اللہ کی وحی کا علم سیکھا جو انجینئر نہیں جانتے تھے جو بڑے بڑے نہیں تھے جو بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈگریوں کے حامل نہیں تھے جن کے پاس اللہ کی قسم کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ادارہ کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں تھا جن کی زمین میں جن کی زمین میں کبے کلاب کی قسم نہ تانبا تھا نہ نمک تھا نہ چونا تھا جبسم تھی نہ ان کی زمین زرخیز اور پانی سے آناج ان اگانے والی سر سب و شاداب ہری بھری تھی کچھ نہیں تھا جن زم کی زمین بنجر تھی انہوں نے اللہ کی بہی کا اللہ کے دین کا کتاب و سنت کا نفا بخش سیکھا نتیجہ کیا نکلا پروردگار نے خوشحالی دے دی عزت دے دی آزادی دے دی کامیابی دنیا کی زندگی میں کابے کے رب کی قسم اللہ نے ان کو عطا کر دی آزادی ملی کہ نہیں پہلے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مجرے کینے مکہ کی طرف سے سمیہ کے ساتھ جو ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے رضی اللہ مانہ سمیہ مار بل یاسر کے خاندان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کسم اللہ کی ہم میں سے کسی پر مفری نہیں بلال رضی اللہ بانو کے ساتھ جو ہوتا تھا کسی سے مفری نہیں مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر میں مچھر حرام میں اللہ کے نبی کی مائیت میں کابے کے رب کی قسم امن سے جینے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کا حق نہیں تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے مدینہ چلے گئے हा? مدینہ پہنچ کر انہوں نے اللہ رب العالمین کے علم کی تحصیل کو جاری رکھا کتاب و سنت کے علم پر قبر بستا رہے اس پر عمل پیرا رہے نتیجہ یہ نکلا اللہ نے مشرقی مکہ سے بھی آزادی دی یہودیوں سے بھی آزادی دی کیسروں کس طرح کے دنیا کی اس وقت کی سپر پاوروں سے بھی آزادی دی صرف آزادی نہیں کیسرو کسرا کے ملکوں میں لگے ہوئے کسم اللہ کی دنیا کے خزانوں کے انبار پوٹوں کی کتاروں پر لگے ہوئے اور مسجد نبی کے سہن میں آ کے ڈھیر لگ رہے ہیں ساری خزانوں کے ڈھیر محمد الرسول کی مسجد کے سہن میں پڑے ہیں اور اللہ اکبر 65 لاکھ مربع مین کی خلافت اور حکومت بھی اللہ نے ان کو دی صرف دنیا کی چیزیں نہیں جنت کا ساٹی پیڑ بھی نازل کر دیا کہا رضی اللہ عنہم انہوں رضو ان جنات ان تجری تحتا انہارو خالدین فیح ابدا مسلمانوں آسمانوں والا رب ان پر راضی ہو گیا وہ اللہ کا رب جنتیں بھی دی دنیا میں بھی سب کچھ عطا کر دیا کیا کیا تھا انہوں نے یہی اللہ اللہ کی وحی کا کا کے دین کا کتاب و سنت کا نبی کی شریعت کا علم علم سیکھا تھا اس علم کو حاصل کر کے کسم اللہ کی اس پر عمل پیرا ہوئے تھے اس نفع بخش علم نے ان کی آخر بھی سنوار دی اس نفع بخش علم نے ان کو دنیا کی حکمرانی بھی عطا کر دی ساری دنیا کی نعمت کا مالک بھی بنا دیا رب وہ نفع بخش علم آج دنیا پر موجود ہے ختم نہیں ہوا وہ موجود ہے دنیا پر نبی مکرم اس نفع بخش علم کی اس میں اضافہ کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے اس نفع بخش علم کی ہمارے ہاں ہمارے مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں سرے سے ضرورت ہی نہیں سم اللہ کی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہمیں شعور ہی نہیں اس نفا بخشیل کی قدر و قیمت قدر و منزلت منظر سے پاکستان کی عوام مسلمان جانتے ہی نہیں جیسے علم کو اللہ نے اپنے نبیوں کو بخشا جیسے علم میں اضافے اور برکت کی دعا محمد الرسول کو سکھائی ہمیشہ جیسے علم میں برکت اور اضافے کی دعا اللہ کے نبی نب سے اس علم کی قدر و منزلت ہمیں سرے سے معلوم ہی نہیں ہماری ساری زندگیاں وقف ہیں ساری زندگیاں بکف ہیں دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا دین اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوتا ناراض نہیں ہونا میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں دنیا کے علوم و فنون کے لیے دنیا کی آسائشوں کے لیے دنیا کے سادو سامان کے لیے دنیا کی بکریوں کے لیے قسم اللہ کی ہماری ساری زندگی وقف ہمارے سارے وسائل وقف ہماری جوانی وقف گرمی سردی کی پرواہ نہیں ہے صحت اور بیماری کا کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے بیمار بھی ہے تو ان مجلسوں کے اندر جہاں سے یہ دنیا کی ڈگری دنیا کے مفادات ملنے کی توقع ہے وہاں پر جا رہا ہے لیکن جو دین کا علم دنیا کو بھی سنوارتا تھا آخرت کو بھی بناتا تھا اس دین کے علم کی کیا قدر و قیمت ہے چوبیس گھنٹوں میں ہم ایک گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس علم کے لیے تو کیا ہے اللہ نے جو پانچ نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس اپنی دکان سے فیکٹری سے دفتر سے کارخانے سے زمین مربع سے اپنے دنیا کے دھندوں سے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز بعض مسجد میں جا کے ادا کر سکیں علم کے لیے تو ایک گھنٹہ انہوں نے چوبیس گھنٹوں میں سے کیا نکالنا ہے رب کا دین سیکھنے کے لیے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی دنیا بنانے اور سنوارنے کے لیے اس کی تو کیا قدر و منزلت ہونی ہے اسلام کا جو سب سے بڑا فریضہ ہے ہمارے پاس اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے بھی فرصت اور ٹائم ہی نہیں کتنے لوگ ہیں ازانی ہوتی ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں اہل حدیث ہیں اہل سنت ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اللہ کو رب ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پر فخر کرتے ہیں آپ کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں آپ کے صدقے باری اور قربان جانے کے نارے لگاتے ہیں لیکن قسم ہے اللہ کی اذان سن کر دکان پر بیٹھے رہتے ہیں دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں ہوتا اپنے دفتر میں ان کا قلم چلتا رہتا ہے وہ چلنے سے قلم رکتا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدا سن کر جو اپنی زمین میں اپنے دنیا کے کسی کام میں کسی دھندے کے اندر مصروف ہے وہ اس دھندے سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کر ہٹ کر اللہ کے گھر میں آ کر رب کا اسلام کا سب سے بڑا خریدہ اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم اور فرصت ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری باتیں مشکل ہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نہیں آئیں گی سمجھ اس قدر دنیا کی ہرس دنیا کے مال و متا کی ہبس دنیا کی خاش دنیا کا لالچ اس قدر ہم نے اپنے آساب پر سوار کیا ہوا ہے یہ باتیں کس اللہ کی عوام کو نہیں سمجھ آتی نہیں سمجھ آتی لیکن سمجھ کب آئیں گی کب سمجھ آئیں گی یہ باتیں ابھی نہیں آئیں گی سمجھ آئیں گی جب بغل بج جائے گا وہ اس طرح فیل سور پھونک دے گا قبروں سے اٹھ کر سارے کھڑے ہو جائیں گے اور میدان معاشر میں ترازو لگ جائے گا وہاں ترازو قسم سمے اللہ کی اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا وہ رب العالمین کا انصاف پر مبنی ترازو لگا ہوگا وہاں ایک پلڑے میں نیکیاں ہوگی ایک پلڑے میں گنا ہوں گے ہماری سرکشیاں بغاوتیں نا ہوں گی اللہ کے دین سے بیزاری دوری نمازوں سے غفلت اللہ کے حکموں سے لاپرواہی ایک پلڑے میں وہ ہوگی نیکیوں کا پلڑا بہت سارے لوگوں کا ویسے ہی خالی ہوگا خالی ہوگا نیکیوں سے اور اگر نیکیاں کچھ کی بھی ہیں تو وہ نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا وہ بدیوں والا پرڑا نیچے زمین پر لگا رہے گا جب یہ ترازو تلے گا نا تو پھر میری اور آپ کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی پھر سمجھ گی کوئی دنیا میں ہماری سوا خراشی کرتا رہو ہمیں سمجھاتا رہو ہمیں آگاد کرتا رہو ہمیں اس دن کے رب کے سامنے پیش ہونے سے لیکن ہمارے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ہمارے ذہن پر کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی کی سوچ ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتی تھی ہم ایک کام سے سنتے تھے دوسرے کام سے نکال دیتے تھے تس سے مس ہوتے تھے قسم میں اللہ کی وہاں پھر سمجھ آئے گی اللہ نے کہا المالو بنونا زین تو حیات دنیا واقی آ سیرون آئندہ ربے کا سوابن وہ سہرون اللہ کے بندوں اور مسلمانوں اور نمازیوں اور جمعہ پڑھنے والوں اور کنمہ پڑھنے والوں اور قرآن کو اللہ کی پاک سچی مقدس کتاب سمجھنے والو المارو بول بلوم زینت الحیات دنیا یہ زمینیں یہ مربع یہ دکانیں یہ فیکٹریاں کارخانے یہ ڈگریاں یہ منصب و روکتے یہ دوڑتے کے رب کی قسم یہ اولادیں یہ دنیا کی زندگی کا و سامان ہیں صرف یہ دنیا کی زندگی کا و سامان ہے یہ رب نے کابروں کو بھی دیا ہوا ہے سارا کچھ مسلمانوں سے بھی زیادہ کافروں کو نوازا رب نے رب چیزوں سے اولادوں سے اور دنیا کی زینت سے اس لیے نوازا ہے کافروں کو سب کچھ رب نے دیا ہے دنیا دی ہے اولادیں دی ہیں سارا کچھ عطا کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں کابیہ کے رب کی قسم ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں مچھر کے پنج جتنی بھی نہیں اور المارو ون زینت الحیات دنیا یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے ول باقیات سارے ربے کا سوا اور باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہوں گی نیکیاں نیکیاں ہوں گی جو اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا سن کر اپنی دکان کا شٹر ڈال کر کے کر ماس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا یہ ہے بل باقیات سارے ہاتھوں خیر ان کسم اللہ کی یہ کام آئے گی جو قرآن سیکھ لیا قرآن پڑھ لیا پھر محمد رسول کی سنت پڑھ لی سیکھ لی اس پر عمل کر لیا یہ ہے باقیات یہ دنیا کا ساروں سامان نہیں ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور ہمیشہ رہنے والی باقی رہنے والی نیکیاں وہ سواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور آخرت کے انجام کار کے اعتبار سے بھی اللہ کہتے ہیں سب سے بہتر ہے اگر میرے پلے میں آپ کی جھولی میں نیکیاں نہ ہوئی کسم اللہ کی ساری دنیا کا مال بھی میرے پاس ہوا نا ساری دنیا کا مال بھی ہوا میرا دل چاہے گا میں ساری دنیا کا مال فدیا دے کر رب کے عذاب سے رب کی پکڑ اور گرفت سے اپنے آپ کو بچا لوں اللہ کی اللہ दुनिया گا ساری دنیا کا مال دینے کے لیے تیار ہے بندہ کہے گا بالکل تیار ہوں یارب ساری دنیا کا مال دینے کے لیے تیار ہوں اتنا اور ہو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کہے گا دنیا میں تو میں تھوڑی سی چیز مانگی دی تو اسے. دنیا میں تو میں نے معمولی سا مانگا تھا کیا مانگا تھا بس دن رات میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنی دنیا میں, میں آزاد کیا اپنی اولادوں کو, کو, کو سکھاؤ میں نے دنیا میں صرف تم سے یہ مانگا تھا اس پر چلو تمہاری دنیا بھی سنورتی تھی سنتا تمہاری آخت بھی سنوارتا تھا جنہوں نے ان چیزوں کو اپنایا اللہ نے دنیا بھی سنوار دی عادت بھی سنوار دی اور ہم نے اس کو چھوڑا دنیا میں بھی پریشان ہے ناراض نہیں ہونا میں اللہ وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کی قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں یاد رکھنا میری بات بہت غور سے سننا بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں جو علم جو دین جو اسلام میرے پاس اور آپ کے پاس ہے مسلمان ہیں نا ہم دین سار ہیں نا ہم سب جو علم پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بائیس کروڑ پاکستانی مسلمانوں کے پاس جو علم جو دین جو اسلام ہے یہ علم یہ دین یہ اسلام جو ہمارے پاس بائیس کروڑ لوگوں کے پاس ہے یہ ہمیں ایف اے ٹی ایف ہاں IMF, اور دنیا کے ان عالمی مالیاتی دہشت گرد ظالم استحصالی اداروں سے جو میرا اور آپ کا اسلام ان کی غلامی سے ہمیں نہیں چھڑا سکتا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ علم ہمیں جہنم سے نہیں آزاد کروا سکے گا یہ لولا لگڑا اسلام جو ہم بائیس کروڑ عوام لیے پھرتے ہیں نا یہ اسلام اسلام کو اتنی پاورفل چیز ہے کابیہ کے رب کی قسم ہے ساری زمین کا مالک بنا دیتا ہے صحابہ کو بنایا کہ نہیں ساری زمین کا مالک اس نے ہاں ہم تو پاکستان کے مالک نہیں پاکستان کے کسی عمل کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہمارے حکمرانوں کے پاس اختیار نہیں جو شرطیں وہ بد بخت قرضے دینے والے بھیڑ وہ منواتے ہیں ہم ماننے کے لیے سب مجبور ہیں جو ان مالیاتی اداروں کی غلامی سے ہمیں نہیں چھڑا سکتا وہ اسلام مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے میرے بھائیوں نہیں بچائے گا اور جو ہمیں لولا لگڑا اسلام جو میں اور آپ لیے پھرتے ہیں نام کا اسلام جو ہمیں دنیا میں رب کی زمین کا مالک نہیں بنا سکتا وہ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو جنت کا وارث بھی نہیں بنا سکے گا مشکل ہے مشکل ہے تو اس لیے آئیے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے گزارش میری اور آپ کی یہ دنیا والی زندگی کسم اللہ کی یہ عارضی اور فانی زندگی ہے اس نے کچھ دنوں بعد ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد شروع ہونے والی زندگی کعبے کے رب کی قسم ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا میں اور آپ سوچیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں میری بہنیں بھی سوچیں ہم نے اس اگلی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا تیاری کی ہے کیا ہے ہماری جولی میں کیا ہے ہمارے پاس جو میں اور آپ آج ملک الموت ہمارے آ جائے ہماری رو قبض کر لے رب کے پاس لے جائے تو میرے جھولی میں میرے پلے میں کیا ہے جو رب کے سامنے پیش کروں گا سوچیں دراج پر میرے اور آپ کے پاس تو شام تک کب روسا نہیں ہے ہم نے شام تک زندہ رہنا ہے کبھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور رب تو لمحہ کب میری اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ پہنچ جانا ہے تو رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے اللہ نے مال دیا ہے رب نے اولادیں دی ہیں اس مال اور اولاد کے ساتھ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے کیا تیاری کی ہے یہ مال کاپے کے رب کی کسم ہے ادھر رہ جانا دنیا میں یہ اولاد ادھر ہی رہ جانی ہے دنیا میں اولاد نے قبر میں باپ کے ساتھ نہیں لیٹنا قسم ہے اللہ کی اولاد نے کچھ دو چار لاکھ کی دتیاں وہ قبر میں ابے کو دینی نہیں دینی, نہیں. دینی نہیں ہے اور نہ اولاد نے یہ کہنا میرے باپ نے دس مربے زمین کے بنا کے ہمیں وارث بنایا تھا بڑا مال دورت چھوڑا تھا بڑی حویلیاں بنگلے چھوڑے تھے بڑا سازو سامان دے کے گیا ہے چلو اس مال میں سے ایک اے سی ہے ہاں ایئر کنڈیشن ابے اب کی قبر میں لگوا دیں ہے نہ وہاں ایئر کنڈیشن لگانا کسی اولاد نے اس پیسے کا جو میں اور رب کما کے جائیں گے دنیا میں نہ کابے کے رب کی قسم ہے اولاد نے وہاں کیا کرنا ہے بیٹے نے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی ساری گوا دی ساری زندگی حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی جس کو میں نے دنیا کی ڈگریاں پڑھانے کے لیے اپنی اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا اس بچے نے میری میت کو اٹھانا ہے اور مجھے ساڑھے پانچ فٹ کے گڑے میں ڈال کر منو مٹی ڈال کر کسم اللہ کی اس نے اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جانا ہے اس نے اپنے دنیا کے دھندوں میں مصروف ہو جانا ہے اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے بھی بھول جانا ہے کہ میرا بھی کوئی باپ تھا اگر چاہتے ہیں میرا اور آپ کا مال یہ اولاد ہماری آخرت کا ذخیرہ بنے آخرت میں میرے اور آپ کے کام آئے تو پوچھو ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے ابو ہریرا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ امام الانبیاء نے فرمایا ماں تا ابن و ان کا تو امل جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے انسان مر جاتا ہے دنیا میں تو دنیا میں املوں کا سلسلہ منکتی ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی قسم ہے اللہ کی ان کا ان, ان کا اجر و ثواب مرنے والے کو ملتا ہی رہتا ہے تین چیزیں ہیں صرف وہ تین چیزیں کون سی ہی ہیں من علم یوں تفاؤ بہی پہلی چیز مدینے والے امام نے کہا علم ہے اللہ کے دین کا رب کی شریعت کا جو لوگوں کو آپ نے سکھایا لوگ وہ علم پڑھ رہے ہیں آگے سکھا رہے ہیں اس علم کی ترویج نشر و شاخ ہو رہی ہے آپ اس کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کی نام میں اس علم کی وجہ سے جو آپ نے شاگردوں کی شکل میں چھوڑا ہے وہ آگے سے آگے پھیلاتے جا رہے ہیں آپ کے نام اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی, ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی علم ان میں لہو یا وہ بچہ جس کو کتاب و سنت کا عالم بنایا تھا رب کا دین سکھایا تھا پس لو کے لیے وہ اسلام عمل پیرا ہوگا نیکیاں کرے گا نمازیں پڑھے گا لوگوں کو دین کی نیکی کی, کی دعوت دے گا برائی سے روکے گا پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے لیکن آپ کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے اس بچے کی وجہ سے ایک یہ بچہ ہے جو نیک مال کر رہا ہے دین پر چل رہا ہے دعوت دے رہا ہے آپ کے درجات کابے کے رب کی قسم مرنے کے بعد بھی بلند ہو رہے ہیں اور ایک وہ بچہ ہے جس کو آپ نے قرآن نہیں سکھایا اللہ کے نبی کی سنت اور دین نہیں سکھایا اس کو دنیا کی ڈگریاں سکھا دی اس بےچارے کو نماز پڑھنی نہیں آتی اللہ کے نبی کا وزو کرنا نہیں آتا کابے کے رب کی قسم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم میں اور رب میں کیا فرق ہے اس بےچارے کو اس کی سمجھ نہیں ہے وہ بچہ کوٹھی جو اس کو مل گئی بنگلا بھی مل گیا گاڑی بھی مل گئی بیٹ مین بھی مل گیا دو چار لاکھ تنخواہ بھی لگ گئی لیکن آپ کو کیا دے رہا ہے وہ وہ تو آپ کی میت پر کھڑا ہو کر قسم اللہ کی دعا بھی نہیں کر سکتا آپ کے لیے اس بدبخت کو تو وہ دعا بھی نہیں آتی جو اپنے باپ کے لیے رم کے سامنے کر سکے کہ یا اللہ میرا باپ میرے لیے جان رہا میں میرے یہ ہی الفاظ ہیں اپنے باپ کے لیے تو اس کی بخش کر دے اس کو تو یہ رفت بھی نہیں آتے ہوں گے یہ جتنے پی ایچ ڈی اور ایم فل والے یہ جتنے سی ایس ایس والے آپ کے علاقوں میں دفاتر میں حکومت میں کام کر رہے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان میں سے پچانوے پرسنٹ ایسے ملیں گے آپ کو جو اپنے ماں باپ کے لیے جو ان کی وفات کے بعد دعا کے افاد ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ان کو آتے ہوں گے وہ دعا بھی نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے لیے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر کیا فائدہ اسی اولادوں کا آئیے میری گزارش ہے آپ سے میں منت کرتا ہوں آپ کی بھیگ مانگتا ہوں آپ سے کس چیز کی پیسے کی نہیں میں آپ سے پیسے لینے کے لیے نہ آیا کسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے آسمانوں والا رب وہ بندوبست کرتا ہے جو اس نے میرے مقدر میں لکھا وہ مجھے ملنا ہے جو آپ کے مقدم میں لکھا ہے اتنا ہی آپ کو ملنا ہے اس سے زیادہ نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ لے سکتے میں بھیگ مانگنے آیا ہوں آپ سے آپ کا یہ علاقہ حافظ عبداللہ اللہ بہاول پوری اللہ علیہ ان کا لگایا ہوا یہ باغیچہ چمنستان جامعہ محمدیہ حدیث کسم اللہ کی وہاں پر آپ کے بچوں کو اللہ کی وحی کا علم سکھایا جاتا ہے رب کے دین کا علم سکھایا جاتا ہے کسم اللہ کی آپ کے دنیا میں آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی ان اولادوں کو کوشش کی جاتی ہے آپ کے مرنے کے بعد کابے کے رب کی قسم ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے اپنے ہون ہار بچوں کو اسکول ضرور پڑھائیں میں سکول پڑھانے کا دشمن نہیں ہوں کسم اللہ کی سکول کی تعلیم بھی بڑی ضروری ہے بڑی ضروری ہے لیکن ایسی تعلیم سکول کی کا ایسی پی ایچ ڈی اور سی ایس ایس کا ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی فائدہ نہیں جس ایم فل اور پی ایچ ڈی اور سی ایس ایس کے بعد بندے کو اللہ کی پہچان نہ ہو سکے بندے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھا آ سکے بندے کو اپنے ماں باپ ان کے حقوق کا اندازہ نہ ہو سکے بندے کو نماز پڑھنی نہ آئے بندے کو اللہ کے نبی کا گزش کرنا نہ آ سکے قسم ہے اللہ کی ایسے تعلیم کا ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر فائدہ رہی ہے دنیا میں نہ آفرت میں نہ دنیا میں نہ آفرت میں پھر میں بار بار کہتا ہوں ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہم سب یہاں پر مسافر ہیں ہم سب نے آگے جانا ہے ہماری منزل آگے ہے ہم اس آگے والی منزل کی فکر کریں میرے بھائی فکر یہ موقع ہے میں آپ کو قسم اللہ کی فکر کی دعوت دینے آیا ہم دولت صرف کرتے ہیں پیسہ صرف کرتے ہیں سب کچھ خرچ کرتے ہیں ہمارا بچہ افسر بن جائے بڑھ جائے گا افسر لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ افسر بن بھی گیا تو جتنا اللہ نے پہلے دن سے اس کی روزی لکھی ہے اس نے کھانی اتری ہے اس نے اتری کھانی ایک لکما بھی وہ زیادہ نہیں کھا سکتا اسے وہ رب نے لکھ دیا جو اس کو ملنا ہے اور جو مجھے اور آپ کو ملنا ہے وہ بھی رب نے لکھ دیا ہوا ہے ہم اس سے ایک زیادہ لکما کھا نہیں سکتے اور ایک زیادہ لکما کھائے بغیر قسم اللہ کی دنیا سے جا نہیں سکتے تو آئیے اپنی اولادوں کو کتاب و سنت کا عالم بنا کر اسلام کی حفاظت کا ذمہ اور فریضہ ادا کریں یہ فرض ہے ہم پر طلب العلم فریضہ تو کل مسلم پیدا کرنے والے کی قسم میں نے فرض نہیں کیا میرے اور آپ کے رب نے فرض کیا ہے ہم پر اتنا علم جس علم سے ہم رب کی عبادت صحیح معنوں میں کر سکیں رب کی پہچان ہو سکے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو معاشرے کو خاندان کو کفر اور شرک کی غلالت سے بچا سکیں اتنا علم ہم میں سے ہر بندے پر فرض ہے فرض ہے نئے علم حاصل کریں گے قیامت کے دن یہ لا علمی کا عذر یہ میرے اور آپ کے قسم اللہ کی کام نہیں آئے گا یہ نہیں میں کہوں گا یہ اللہ مجھے تو پتا نہیں تھا اللہ کہیں گے فرض کیا تھا تج پر کیوں نہیں فرض سیکھا ساری دنیا کے علوم فنون سیکھ لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی سی ایس ایس کے امتحان دے کر اعلی نوکری مل گئی تجھے یہی مشکل تھا کہ رب کو پہچاننا کیسے ہے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے زندگی کا مقصد کیا ہے یہ نہیں تجھے سمجھ آ سکا میں نے تو قرآن کو ان دنیا کے علوم میں سے سب سے آسان بنایا تھا سب سے آسان بنایا تھا تو میرے بھائیوں آئیے آئیے غور کریں ہم تھوڑا سا سوچیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں پتہ نہیں کب کب ملک الموت میرے اور آپ کے پاس آ جائے جو موقع اللہ نے ہمیں آج تک یا آج کے بعد دیا ہے اس موقع کو ضائع ہونے سے بچا لیں مدارس کا نیا سال شروع ہو رہا ہے تعلیمی سال اپنے کم از کم مڈل پاس میٹرک پاس بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں انشاءاللہ شاء آپ سے کوئی داخلہ فیس نہیں ہے کوئی ہوسٹل فیس نہیں ہے کوئی ٹویشن فیس نہیں ہے کوئی میتھ فیس نہیں ہے سب کچھ کسم اللہ کی فری سب کچھ فری اور بنانا کیا ہے بنانا کیا ہے دنیا کا بھیگ مانگنے والا قرضے مانگنے والا کشکول گلے میں ڈال کر جوڑی پھیلانے والا بکاری نہیں بنانا ہے اللہ کے دین کا دائی رب کے دین کا سپاہی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے لیے صدقائے جاریہ آپ کی آخرت کے لیے آپ کے درجات کو بلند کرنے کا وسیلہ وہ بنانا ہے ہم نے اس کو جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں وہ مڈل یا میٹرک پاس ہیں آپ میں سے جتنے بزرگ جتنے بھائی جتنی میری مسلمان بہنیں بیٹھی ہیں میں سب سے یہ بھیگ مانگتا ہوں ہر خاندان میں سے ایک بچہ ہمیں ضرور دے کم از کم مڈل اور میٹرک پاس کسی فیس کا آپ سے انشاءاللہ شاء تقاضا نہیں کریں گے اور انشاءاللہ شاء آپ کی اولاد کو ضائع بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ الرحمان اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے تو اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے موت دے تو پروردگار مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی